بسرحمن و حمل الحمد اللہ علیہ محمد العلّیہ وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ برکاتہ سوال الربادہ <تصال> الباشہ باقی تمام سامعین خران گرم برادر سب کچھ مسئلہ سلامت کر دیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر تین سو بیالیس ابلغ پچاس ہے اور دعائے صوبیہ کا جو ہے ہمارا سطح تین سو بیالیس شروع سے لے کر ابھی تک کے دروس کی تعداد ہے پچاس جو ہے دعا صوبیہ کا درس نمبر پچاس ہے پچاسویں درس ہے دعا صوبیہ کا ہمارا الحمد للہ نواں پیراگراف میں ہے نواں پیراگراف میں آپ جو ہے پہلی دعا نواں پیراگراف کے اندر سولہ دفعہ لفظ نور تکرار ہوا ہے اور یوں سمجھو سولہ دعا اس کے اندر ہے تو اس میں پہلی دعا یہ ہے اللہ علی نور عنفی قلوی تو اس پیراگراف کے حوالے سے لفظ نور کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا وہ توضیحات دو دیا دو تین درسوں میں اس کی تحقیق آپ کو بتا دیا تو ابھی جو ہے اسی دعا کی ڈائریکٹ توضیح شروع کر رہا ہوں تو اللہ علی نور عنفی قلوی تو اس میں اللّہ جی ترجمہ پہلے ہو چکا اللہ اے اللہ پرور دگارہ اج تو قرار دے ہن اج التو قرار دے پیدا فرما قرار دے بنا دے ہاں اس حرمان جالیہ جلو کہ آپ لوگوں کو بتایا تھا لی میرے لیے اے اللہ تو قرار دے میرے لیے تو پیدا فرما میرے لیے نوراً ایک نور نور کے معنی کا اللہ کو بتایا نورین روشنی ظلمت کا زو ہے تارکی کا ذد ہے نور روشنی ہاں پھر نور جو ہے ایک انسانی ظاہری آنکھ سے دیکھنے والے نور ہے جیسے روشنی شرح شانورہ کا اور ایک نور بصیرت اور نور قلب ہے جیسے جو ہے نور ہدایت نور عقل ہاں تو جو ہے اور نور خود کی تعریف میں یہ بتایا جو وہ جو وہ جو خود روشن ہو اور ظاہر ہو دوسروں کو ظاہر و نمایاں کرنے والا تو یہاں دعا کہ الحمت علی نوراً اے اللہ قرار دے میرے لیے ایک روشنی پیدا فرما میرے لیے روشنی فی قلبی میرے دل میں فی یعنی میں قلبی قلب کا معنی جو ہے لغت میں کئی معنی ہے تبدیلی عکس دل جمع قلوب اور قلب کے ایک اور معنی دماغ عقل باطن ایک اور معنی جو ہے قلب کے معنی جوف یعنی خالی جگہ وسط درمیان کے معنیٰ بھایا جیسے قلب لشکر لین لشکر کے وسط میں اور قلب کے ایک معنی جو ہیں قوت دل و گردہ بہادری یہ آدمی صاحب قلب ہے یعنی بہادر ہے صاحب دل و گردہ شجا ہے, شجاع ہے تو ان معنی میں سے یہاں دعا میں جو ہے اللّہ علی فی قلبی میں یہاں معنی جو ہے دل عقل باطن یہ معنی جو ہے مناسب ہے یہاں پر دل عقل معنی دل عقل کے معنی میں دل کے معنی میں اور باطن کے معنی میں یہ معنی یہاں پر زیادہ مناسب ہے اور اس قوت اور دل گردہ بہادری بھی ہم ہاں اگر مناسب نہیں ہے یہ معنی بھی لیکن پہلا معنی زیادہ مناسب ہے تو یعنی اللہ میرے خلب میں یعنی میرے دماغ میں ایک نور قرار دے میرے عقل میں ایک نور قرار دے میرے باطن میں اندر میں ایک نور روشن کرے میرے عقل میں, میں ایک نور روشن کرے میرے دماغ میں ایک نور روشن کرے یوں معنیٰ بن جگہ تو ان معامل میں سے یہاں پر دل عقل باطن زیادہ مناسب ہے ترجمہ یوں بن جگہ اے اپ اللہ پرو نگار میرے دل میں ایک نور یعنی ایک روشنی قرار دے یا پیدا فرما یعنی یا اللہ میرے دل میں ایک نور یعنی ایک روشنی پیدا فرما میرے لیے یا اللہ جو ہے میرے لیے میرے دل میں ایک نور اللہ علی نورن کرمے ہاں میرے دل میں ایک نور یعنی ایک روشنی قرار دے یا ایک نور پیدا فرما تو یہاں پر اس نور سے کیا مراد ہے تو اس نور سے مراد جو ہے نور ہدایت ہے اس نور و روشنی کی برکت سے میرا دل و دماغ اور عقل و باطن کو حق اور حق حق اور حق کا راستہ جو ہے صاف نظر آئے یعنی اور حق کی پہچان میں کسی قسم کا بھی تذبذب و شک و شبا کا شکار نہ ہو جائے چونکہ حق و پہچاننے کا طریقہ یہی ہے دل ہے دماغ ہے عقل ہے باطن ہے انسان کی انہی کے ذریعے سے ہم نے پہچاننا ہے حق اور باطل کو تمیز کرنا ہے تو اگر اس کے اندر نور ہدایت ہے اس کے اندر تعصبیات غیر ضروری دوسرے شکوک و شبہات پہلے سے داخل نہ ہو نور ہدایت ہے ہدایت کی تلاش ہے عقل اور دل کے اندر تو حق کو پہچانا آسان ہو جاتا ہے ورنہ جو ہے اس کے اندر پہلے سے ہی شکوں کو شبہ ڈالا ہو غلط چیزیں ڈالا ہو تو پہچانا مشکل ہو جاتے ہیں ہاتھ کا مہاکم حاکم معرفت اس نے یہاں فرمایا کہ اور وراق نواتین کو جو ہے حق اور حق کا راستہ صاف نظر آئے تاکہ ورح کی پہچان میں کسی قسم کا بھی تجزک و شبہ کا شکار نہ ہو اس لیے اللہ سے اس نور کا دعا کریں حنی کہ اللہ میرے دل میں ایک نور یا اللہ میرے لیے میرے دل میں ایک نور قرار دے یا اللہ میرے لیے میرے دماغ میں میرے عقل میں میرے باطل میں ایک نور قرار دے تاکہ جو ہے مجھے حق کوئی پہچاننے میں حق میں آرام سے آسانی سے پہچان سکوں اور حق کی پہچان میں کسی قسم کا بھی تجرب و شک و شبہ کا شکار نہ ہو جائے اور ظاہری دنیاوی غوغاش شور شرابا ہنگاموں کا وہ جو سے متاثر ہو کر حق کو نہ چھوڑے اور اس نور و روشنی کی برکت سے قلب جو کہ مرکز اہداف ہے انسان کا اور پورے اعداد و جوارح کا رہنما انسان کا دل ہاں اس سے رہنمائی حاصل ہو اس طرح دل و دماغ و عقل جو ہے اس نور کی برکت سے اس نور کی برکت سے منور ہو جائے اور آضا و جواری جو ہیں آزا و جواری جو, جو کہ دل و دماغ و کا امال و کارگر ہے سب دل و دماغ اور عقل سے صحیح رہنمائی حاصل کر کے صحیح اور برحق راستے پر گمزن ہوں اس لیے اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ میرے دل میں ایک نور روشن کرے میرے دماغ میں ایک نور روشن قرار دے پیدا فرما میرے دل میں میرے دماغ میں ہاں جی میرے باطن میں ایک نور پیدا فرما ایک روشنی پیدا فرما ایک روشنی قرار دے کیونکہ دل اگر ہدایت کے راستے پر ہو تو تمام اعضا و جواری بھی ہدایت وہ صحیح راستے پر چلتے رہیں گے یہ واضح بات ہے کیونکہ حکم اسی دل و دماغ سے ہوتی ہے انسان کے اعضاء کو چلیں اگر دل و دماغ واقع غلط راہ پر چلنے لگ جائیں تو اعضا و جوارے خود بخود غلط اور گمراہی کے راستے پر چلیں گے یہ بات بالکل واضح ہے ہر انسان اس بات کو زن گرہمی درخت کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اپنے اندر اپنے غربان میں جان کے رکھیں آپ کے ہاتھ کا آپ کے اوپر کوئی حکم نہیں آپ کے جو پیر کا آپ کے اوپر کوئی حکم نہیں آپ کے آنکھ کا آپ کے کان کا آپ کے زبان کا آپ کی کسی بھی آواز آ جواریخ آپ کے اوپر کوئی حکم نہیں حکم صرف دل و دماغ سے شادر ہوتی آپ کی باتین سے شادر ہوتی ہے ہاتھ کو کسی کے مدد کرنا ہے تو بھی دل بہت مدد کرو ہاتھ مدد کی طرف بڑھاتا ہے پاؤں کو اگر وہ مسجد میں نماز کی طرف چلو پاؤں مسجد میں نماز طرف چلے گا فلان کو ظلم کرنے کے لیے چلو تو پاؤ پاؤں اس طرف چلے گا ہاتھ ہی کسی کو مانے کے حکم دیں سے دل سے تو مارنے لگ جائیں گے ہاں جی کسی سے کسی کا جو مدد کرنے کے لیے تعاون کرنے کے لیے خدمت کرنے کا حکم دیا اندر سے تو ہاتھ خود مت کرنے لگ دیں گے جلو دماغ آ کے آپ کی آنکھ حکم کرے بھئی قرآن دیکھو ہاں جی اور اللہ نے جن جی چیزوں کو دیکھنے کا حکم دیا ان کو دیکھو تو اس کو دیکھے گا اگر اندر سے غلط چیز کو دیکھنے کا حکم کرے غلط چیز کو دیکھے گا اس طرح کان بھی کان کا اپنا کوئی حکم نہیں ہاں جی اندر سے وہی اچھی باتیں سننے کا حکم کرنا اچھی باتیں سننے لگ جائیں گے غلط چیزیں سننے کا حکم جو غلط چیزیں سننے لگ جائیں گے اس طرح ہمارے تمام آذا و جوار جو ہے اس کا اصل مرکز حکم جو ہے وہ دل و دماغ ہے باطن ہے ہیں آپ کی تو اس لیے اس کا صاف ہونا اس کا نورانی ہونا اس پر کسی قسم کی حجاب کا نہ ہونا اس قسم کی گندگی اس کے اوپر نہ ہونا بلکہ صاف اور شفاف ہونا ضروری ہے دل کا نورانی ہونا سب سے زیادہ تمام اعضاء سے زیادہ دل و دماغ کا نورانی ہونا ضروری ہے اس کے اندر نور ہدایت کا ہونا نور ہدایت کا اس کے اندر پختہ ہونا پکا ہونا نہایت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر جو ہے آپ سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے ہیں ہاں جی جو دل دماغ عقیل واقع غلط راہ پر چلنے لگ جائے تو آزا و جوار خود بخود غلط اور گمراہی کے راستے پر چلیں گے چنانچہ اللہ کی پیارے نوین فرمائے یاد میں نے پہلے بابلوں کو پڑھ کے سنایا ہوا ہے آپ فرماتے ہیں ان نفی جیسد ابن عدم بے شک ابن آدم کے آدم کے اولاد کے جسم کے اندر لمثغ لمضن ضرور گوشت کا لوتھڑا ہے کہ وہ گوشت کا لودھرا ان صلحت اگر وہ صحیح لڑے ان اگر وہ صحیح رہے وہ صحیح راحتے پر رہے وہ صحیح سالم رہے تو صلحت ساحل جیسے پھر تو سارا جسم صحیح سالم رہتا ہے صحیح سلامت سے رہتا ہے وہ ان فصل اگر وہ گوشت کا لودھرا فسا فاسط ہو جائے وہ خراب ہو جائے اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے ہاں جی تو پھس دساعر الجیسا جو جی سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے خارے اس جسم کے اندر بگاڑ پیدا ہوتے ہیں خرابی پیدا ہوتی ہیں غلط راہ پہ چلنے لگتے ہیں تو وہ کون سے جو گوشت کا لتھڑا ہے جس کے صحیح ہونے سے سارا جسم صحیح رہے جس کے خراب ہونے سے بگاڑ جینے سے سارا جسم خراب ہو جائے بگڑ جائے غلط راستے پر چلنے لگ جائیں اللہ کا پیارے نبی اللہ اے لوگوں سنو اور غور سے سنو جان لو اور غور سے صحیح طریقے سے جان لو وہی القلب اور وہ دل وحی قلب قلب دل دماغ باطن وہ دل دماغ ہے کہ وہ دل صحیح رہا تو سمام آزاد صحیح ہے کیونکہ وہاں سے وہ دل صحیح سالیم میں صاف ستھرا شفاف نورانیت ہے تو وہاں سے کسی قسم کے ہدایت آتا ہے تو کوئی غلط حکم آزاء و جارح پر نہیں ہوگا تو آزاء و وہ خود بہت صحیح سالم رہے گا اگر دل کے اندر پگاڑ پیدا ہوا غلط افکار نے وہاں جڑ پکڑ لیا غلط سوچوں نے جڑ پکڑ لیا گمراہی نے جڑ پکڑ لیا تو تمام اعضاء کو گمراہ کر دیں گے تمام اعضا کو غلط کاموں میں استعمال کریں گے گناہ کے کاموں میں استعمال کریں گے فسق و حضور فجن فساد میں ان کو ان سے کام لیں گے استعمال کریں گے ہاں یہ بالکل سو فیصد جو ہے واضح اور اشکر حقت نگرانی میں حص حقت کو خوب جاننے کی ضرورت ہے اس لیے جو ترقت کے بزرگوں نے سب سے زیادہ ہمیں دل کی پاکی کا حکم دیا ہے قرآن پاک میں بھی اس موضوع پر بہت سے آیا تھے دل کے صفع آپ لوگوں میں نے شروع میں علامہ توحر قلبی کے باب میں ہاں وہاں میں نے آپ کو دل کے بارے میں دل کا صاف خصوص بارے میں کافی تفصیل سے آپ لوگوں کو بتایا تھا تو دل کا پاک ہونا نہایت تھی اہم چیز سے باطین کا پاک ہونا نہایت اہم چیز سے. اصل انسان کی انسانیت اسے دل اور باطن سے معلوم تھے دل و دماغ سے مربوط تھے وہ صحیح ہے صاف ستھرا ہے شفاف ہے تو آزا و جواہ خود بخود صاف ستھرا و, و شفاف ہوں گے وہ کوئی غلط کام نہیں کرا چونکہ ان کو جو امیر ہے ان کا امیر دل و دماغ ہے دل و دماغ سے جب امیر امیر خود صحیح راستے پر چلے ہیں آزاد تو اس کے پیچھے پیچھے چلنے والا اس کے تابع فرمان ہے آذا کا میں ناگوی نہیں کوئی اپنا کوئی حکم نہیں حکم صرف دل و دماغ کا چلتا ہے اس لیے اس کا صاف ستھرا ہونا اس کا شفاف ہونا نہایت و تصوف کے دین نے بھی دل کی پاکی پر بہت زیادہ جو ہیں فوکس کیا ہیں کہ دل کو پاک رکھیں دل کو پاک رکھیں دل کو صاف رکھیں دل کو آئنا آئنے کی طرح شفاف رکھیں اور اس کے اندر کسی قسم کی غلط سوچوں کو آنے نہ دیں لیکن وہ اگر ناپاک ہو گیا تو سمجھو سارا جیسے ناپاک ہو گیا وہ اگر صاف رم رہا تو سمجھو سارا جسم صاف ستھرا رہے گا پاک و طیب رہے گا خالی اس کا ترجمہ یہ ہے بے شک ان آدم کے جسم میں گوشت کا لو تھڑا ہے اگر یہ صحیح رہے تو تمام جسم صحیح رہتا ہے اگر یہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے تو اے لوگوں پہلے و ہم آگاہ رہو بے گوشت کا لو تھڑا قلب یعنی دل ہے جو کہ مرکز فکر ہے اور پورے اعضاء کا راہنما ہے تو یقیناً رہنما صحیح سالم ہوگا صحیح راستے پر چلیں گے تو سارے جسم میں صحیح راستے پر چلیں گے اگر سارے جسم میں رہنما غلط راستے پر چلیں گے سارے اعضاء کو بھی اسی راستے پر ڈال دیں گے لہٰذا حضا گرامی اس دعا کو نہایت اہمیت کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اللہ مجل نور قلبی اے اللہ میرے لئے ایک نور ایک روشنی قرار دے میرے دل میں میرے دل کے اندر میرے باطن کے اندر میرے عقل کے اندر ایک نور اور روشنی قرار دے تاکہ میں اس نور کے ذریعے سے صحیح راستے کو دیکھتا چلوں اور غلط راستوں سے شناخ کروں صحیح راستے پر چلوں حق کو پہچانوں اور حق پر چلوں باطل کو پہچانوں اور باطل سے باز رہوں کیونکہ حق و باطل کا پہچاننا تو پہلا مرحلہ ہے نا چلنا تو دوسرا مرحلہ ہے اگر اس حق صحیح واضح پہچان لے تو پھر اس پر چلیں گے کامیابی ہوگا اگر حق کو خزان خطہ باطل سمجھے یا باطل کو حق سمجھے تو دونوں گمراہی ہیں یا باطل کو باطل سمجھ کر اس کے پیچھے چلیں تو بھی گمراہی ہیں باطل کو حق سمجھ کر چلیں تو بھی گمراہی ہیں حق کو باطل سمجھ کر اس سے دور بھاگیں تو بھی گمراہی ہیں یعنی صرف حق کو حق سمجھ کر حق پہچان کر اس کے مطابق چلیں حق صحیح معرفت ہو کر تو یہ ہدایت ہے اور یہ دل کی صفحہ نورانیت کے بغیر تو ممکن نہیں ہے لہٰذا جا نگرامین مقدس دعا کو جو کہ اللہ کے پیارے نوی خود کے دعا ہے یہ وہ دعا مبارک دعا جو آپ نے خود فرمایا کرتے تھے یہ پوری دعا سوکھا تو لہٰذا جو ہے ان دعاؤں کو پوری توجہ سے پڑھیں کہ اللہ ہم سب کے دلوں کو صاف کریں نورانیت باشیں اور اس کے نظر میں ایک دوسرے سے پھر محبت کرنے لگ جائیں الفت کرنے لگ جائیں ہمارا مسلم معاشرہ ہمارا معاشرہ نورانی ہو پاکیزہ ہو طیب ہو اللہ سے دعا کہ اللہ ہم سب کے دلوں کو نورانیت باشیں اور منور کریں اور نور جو اس دعا میں طلب کے وہ ہم سب کو نصیب ہو آمین یا رب العالمن